اے کفار مکہ کیا تم نے لات عزہ کے بارے میں غور کیا ہے مذکورہ آیتوں میں دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وحی الہی اور توحید باری تعالی کا ذکر کیے جانے کے بعد اب مشرقین مکہ کی بت پرستی اور ان کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں جن کے تم نے مختلف نام رکھ لیے ہیں اور جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ تم انہیں اس اللہ کے برابر سمجھتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اس زمین میں اللہ تعالی نے تین مشہور بتوں کے نام لیے ہیں جو اہل عرب میں بڑے مشہور تھے اور جن کے وہ بڑے معتقد تھے اور اللہ کے ناموں سے ان کے نام اخذ کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ سے اللات اور العزیز سے العزا ماخوز ہے جو الآز کا معنث ہے اور جو العزیزہ کے معنی میں ہے اور المنان سے منات ہے اس طرح وہ اپنے ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے اسیاہ میں ہے کہ اللہ بنی ثقیف کے ایک بت کا نام تھا جو طائف میں تھا اور الاضا قریش اور بنی کنانہ کا ایک بت تھا مجاہد کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد الورید کو بھیج کر اسے کٹوا دیا تھا بعض کی رائے ہے کہ بطنِ نخلا میں ایک شیطانہ تھی جو ہر سال تین موسموں میں آیا کرتی تھی سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اعلضی ایک سفید پتھر تھا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے منات بنی ہلال کے بت کا نام تھا اور ابن حشام کا خیال ہے کہ وہ حزیل و الخاء کے بت کا نام تھا صاحب محسن التنزیل نے لکھا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مشلل میں ایک چٹان تھا جس کی خزا اور اوس و خزرج والے زمانے جاہلیت میں تعظیم کرتے تھے اور وہیں سے حج بیت اللہ کے لیے تکبیر کہنا شروع کرتے تھے امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کی ہے حافظ کثیر نے لکھا ہے کہ جزیر عرب میں مذکورہ بتوں کے علاوہ بھی تواغیت یعنی جھوٹے معبود تھے جن کی اہل عرب خانہ کعبہ کی طرح تعظیم کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے مذکورہ بتوں کا ذکر ان کے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے کیا ہے